عصب اللہ ہمترم المقام جناب خواجہ صاحب میری بہنوں اور بھائیوں سلام و رحمت آنے ترین میں بیان کردہ قصہ عدم کسی ایک فرد یا جوڑے کی داستان نہیں وہ در حقیقت نو انسان کی سمٹائی ہوئی تاریخ ہے جسے نہایت جازب و دلکش के کے پیرایا میں بصیرت افروز و حقیقت کے انداز سے بیان کیا گیا ہے اس تمثیل میں آدم اور اس کی رفیقہ انسان یعنی مرد اور عورت کے نمائندے ہیں ملائے کا فطر کی قوتیں ہیں جنہیں متفر کر لینے کی صلاحیت انسان کو وزیت کر دی گئی ہے اور ابلیس اس کی مفاد پرستی کے بے باق جذبات ہیں جو خود اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں شیطان اور ابلیس ایک ہی سکہ کے دو رخ ہیں شیطان انسانی, انسانی جذبات کی شعبہ مزاجی کا مظہر ہے کہ اس لفظ کے بنیادی معنی یہی ہیں اور ابلیس اس زندگی اور مایوسی کا ترجمان ہے جو ہر اشتہار کا رد عمل ہوتا ہے ابلیس کے بنیادی معنی مایوسی کے ہیں مندر اس داخان کا وہ دور ہے جس میں پہلے پہل تحل انسانی آبادی کی نمود ہوئی تھی اس دور میں سمان جیش کی عام فراوانی تھی اور تمام انسان جتنے کچھ بھی وہ تھے ایک برادری کی حسیت سے رہتے تھے وما کا نا کلتم واحد ان میں کوئی تفریح و تقسیم نہیں تھی کوئی باہمی مقاصمت و مناظرت نہیں تھی کسی قسم کے جھگڑے اور قزیے نہیں تھے اس لیے کہ وہ لوگ ابھی میری اور تیری کی تمیز سے تھے وہ ایک ایسی جنت میں کی زندگی تھی جس میں کیفیت یہ تھی کہ وقلا رگا بن حیثے سے جس کا جہاں سے جی چاہتا پیٹ بھر کر کھا لیتا اس وقت ارض یعنی دنیا پیداوار کی حیثیت مکان کی تھی یعنی استعمال کی شہ جس سے ہر ضرورت مند فائدہ اٹھا سکے لیکن وہ کسی کی ملکیت میں نہ ہو وہ خوال تھی یعنی تمام ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر کھلی و ماکا نہ اٹاؤ ردعے کا محضہ اس وقت خدا کی بے مزم معاوضہ عطا کردہ بخشائشوں پر نہ بند باندھے گئے تھے نہ فاٹک کھڑے کیے گئے تھے نتیجہ اس کا یہ تھا کہ اس میں ہر انسان کو اس کا اطمینان حاصل تھا کہ اللہ نہ اللہ تجہا ولا تارا و نہا و نا تفہ اسے نہ بھوک کا خوف اٹھا سکتا تھا نہ پیاس کا نہ لباس کے متعلق کسی قسم کی پریشانی ہو سکتی تھی نہ سطولت کے متعلق اس زندگی میں انسان سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم سب ایک خاندان کے افراد ہو اس لیے تم ایک برادری بن کر رہنا ونا تقرا حاضر ہی سج رہتا آپس میں مشاجرت اختیار نہ کر لینا مشاجرت کے معنی ہے ان چیزوں کا پھٹ کر الگ الگ ہو جانا جو اصل کے اعتبار سے شجر کی طرح ایک ہوں آدم اس سکون و اطمینان اور اس واحد تو کی زندگی بسر کر رہا تھا کہ اس کے دل میں انفرادی مفاد پرستی کے سرکش جذبات نے انگڑائی لی اور اس کے کان میں یہ افسوس ہوگا کہ تجھے دوسروں کی کیا پڑی ہے تو اپنی اور اپنی اولاد کی پرورش کی فکر کر اس وسو سے یہ اور افسوین لیسی کا نتیجہ یہ تھا کہ آدم کی وہ وحدت اور برادرانہ اشتراک کی زندگی ختم ہو گئی اور اس کی جگہ وادتوں لبادن ادو کی کیفیت پیدا ہو گئی یعنی باہمی عداوت اور معاندت کی کیفیت ادب کا لفظ بنیادی طور پر الدا اس لکڑی کو کہتے ہیں جو کسی لکڑی کو پھاڑ کر اس میں بطور وز کے دے دی جاتی ہے کہ وہ دو لکڑیاں آپس میں مل نہ سکیں اسی کیفیت سے قرآن نے کہا ہے کہ اس کے بعد انسانی برادری کی کیفیت یہ ہو گئی کہ بھائی اور بھائی کے اندر ذاتی مفاد پرستی کی وجہ حائل ہو سکے اس ادا سے پہلے یہ برادری خاندانوں میں تقسیم ہوئی اور ایک خاندان دوسرے خاندان کا رقیب و حریف بن گیا جب فرادی طور پر خاندانوں نے اپنے مفادات کو غیر محسوس پایا تو چند خاندانوں نے مل کر قبیلہ کی شکل اختیار کر لی اب ایک قبیلہ دوسرے قبیلوں کے مد مقابل کھڑا ہو گیا خود لفظ تبیلہ کے معنی ایک دوسرے کے مد مقابل کے ہیں اس طرح انسان اس قدیم زندگی کو چھوڑ کر جسے عصر حاضر زمانہ ایک قبل تمردن سے تعبیر کرتا ہے خیر سے دور تہذیب و تمدن میں داخل ہوا جوں جو یہ اس تہذیبی دور میں آگے بڑھتا گیا اس کی یہ گروہ بندیاں شدت اختیار کرتی گئیں آئ اس تقسیم میں قبائل کی جگہ اقوام یعنی نیشن کی شکل اختیار کر لی اسے انسان کی تمدنی زندگی کی ناج قرار دیا جاتا ہے اس تقسیم میں فطرت کی قوتوں یعنی ملائٹوں نے جب انسان کے انفرادی مفاد پرستی کے جذبہ اور اس کے پیدا شدہ میری اور تیری کی تفریق پر نگاہ ڈالی تو کہا تھا کہ اس کے حضورہ میں یہ دبی ہوئی سنگاریاں اس حقیقت کی غماز ہیں کہ جو صدر سی ہے دماغ ہے یہ زمین ان میں فساد دردہ کرے گا اور خون آئے گا چنانچہ اس اولی دور کے بعد انسانیت کی ساری تاریخ وجود چند لمحات کے خوریزیوں اور فساد انگریزیوں کا عبرت ناک مرتبہ اور جگر خراش باپ کام ہے جس میں ایک فرد دوسرے فرد کے ایک خاندان دوسرے خاندان کے ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے اور ایک قوم دوسری قوم کے سامنے خنجر بدش اور اس کے ساتھ ہی کفن بدوش کھڑی ہے اور یہ سب گاہے کے لیے انتقون امتن ہیا اربہ من امتن تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے زیادہ سربناہد ایکسپلورٹیشن کر سکے اور اس طرح اس پر بالا دست ہو جائے قوموں کی اس باہمی مسابقت سے انسانیت کس جہنم سے گزر رہی ہے اس کے متعلق میں ذرا آگے چل کر حرض کروں گا پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ مفاد پرستیاں ابھی کیسے زمین ذریعہ پیداوار ہے لیکن زمین کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بنا خزائن ہُوان ہو اللہ, اللہ بدر اس اتنے رزق کے خزانے مشہور ہیں لیکن وہ خزانے ایک خاص اندازے اور پیمانے کے مطابق ہی باہر آتے ہیں بالفاظ دیگر زمین سے رزق حاصل کرنے کے لیے محنت درکار ہوتی ہے اور یہ رزق اس محنت کے تناسب سے حاصل ہوتا ہے جتنی زیادہ محنت اتنا ہی زیادہ حصول رزق ظاہر ہے کہ جب انسان کی مشترکہ مفاد کی زندگی کی جگہ انفرادی مفاد اندوزی نے لی تھی تو اس میں سب سے زیادہ خوشحال اسے ہونا چاہیے تھا جو سب سے زیادہ محنت کرے لیکن پبلی یعنی انسان کی عقل فروغ کار نے جو اس کے جذبات کی تقسیم کے لیے اسباب و ذرائع تجویز کرتی اور اس سے ہر اقدام کے لیے وجوہ جواز یعنی جسٹیفیکیٹری ریزنس تلاشتی ہے اس کے کان میں پھر افسو کا اور اس سے کہا کہ میں تمہیں ایسی تدبیر بتاتی ہوں جس سے محنت دوسرے کریں اور تم آرام سے بیٹھے سامان ویز سمیٹتے جاؤ اس کے لیے اس نے ذرائع رست اور ملکیت کا تصور دیا اس, مل... اس تصور سے حوث پرست انسان کی خوشی سے کے... باتیں کھل گئی اس نے مختلف ہیلا جھوئیوں اور فریب انگریزیوں سے زمین پر لکیریں پھینکیں اور ایک حصہ زمین کو اپنی ملکیت قرار دے کر دوسروں کو اس سے محروم کر دیا جب ان کے انحرومی جب ان کی ذریعہ رزق تک رسائی نہ رہی تو وہ مجبور ہو گئے کہ وہ مالکان نے اراضی کی مرضی کے مطابق محنت کریں اور ان کی دی ہوئی روٹی کھائیں اس سے دنیا میں بےگار یعنی غلامی کی لانت کی بنیاد پڑی اگر ایسا ہوتا عزیزہ من کہ یہ محنت کا غلام جس طرح کھاتے خود سے کم یا اتنا ہی پیدا کرتے تو یہ نظام زندہ نہ رہ سکتا لیکن جتنا انہیں دیا جاتا تھا وہ اس سے زیادہ کما کر دیتے تھے اس سے اس نظام کو اس سے کام حاصل ہوا حقیقت یہ ہے کہ وہ دن نئے انسان کی تاریخ میں سب سے زیادہ منحوس تھا جب ایک مزدور نے اپنے مالک کو اس سے زیادہ کما کر دیا جتنا وہ کھاتا تھا اس, اس ابلی سی نظام کو اس نصیب ہوئی جس میں محنت کوئی کرتا ہے اور اس کا محاصل کوئی اور لے جاتا ہے نو انسان کی خاندانوں قبیلوں اور پہنوں کی تقسیم تمدنی اور سیاسی لائت کی تھی لیکن اگر آپ نظر تعمق دیکھیں تو یہ حقیقت نمایاں طور پر سامنے آ جائے گی کہ بنیادی طور پر انسان دو ہی پبکوں میں تقسیم ہوا ہے ایک پب کا محنت کرنے والا اور دوسرا ان کی محنت کی کمائی پر پر آسائش زندگی بسر کرنے والا اس طبقہ کو قرآن مترسین کہہ کر پکارتا اور نئے انسان کا بدترین دشمن قرار دیتا ہے آپ تاریخ انسانیت پر نگاہ ڈالیے اسلوب و انداز مختلف ہوں گے اسباب و برائے مطبائن ہوں گے نکاح اور پیسے بھی متنوع ہوں گے لیکن نئے انسان اصولی اور بنیادی طور پر انہیں دو گروہوں میں منقسم دکھائی دے گی ایک گروہ محنت کشوں کا دوسرا گروہ ان کی محنت کے محصل کو غصب کرنے والوں کا اس نظام میں و تمدن کی روح سے اصول یہ طے پایا اصل اسے اصول کہا جائے تو کہ محنت کش تو صرف اتنا لیا جائے جس سے وہ محنت کر کے کما دینے کے قابل رہے اس سے زائد اس کے پاس کچھ پہنچنے نہ پائے اور غاقین کے پاس ان کی ضروریات سے فاضل دولت سرپرس منی جمع ہوتی رہے یہ فاضلہ دولت تمام فسادات کی جڑ ہے اسی سے یہ طب کا اقتدار حاصل کرتا ہے اور اس اقتدار کی روح سے محنت کشوں کو ان کی سخت سطح پر رکھنے پر مجبور کیے رہتا ہے آپ دیکھیں گے کہ تاریخ انسانیت میں زمام اقتدار کبھی محنت کشوں کے ہاتھ میں نہیں آنے پائی یہ ہمیشہ راسدین کے قبضے میں رہی ہے اس زمانے میں جسے اثر حاضر جہازت اور بربریت کا دور کہتا ہے یہ اقتدار خالص قبیری قوت فزیکل فورس کے ملبوطے پر قائم رکھا جاتا تھا باہر تہذیب میں اس قوت کو قانون کہہ کر پکارا جاتا ہے اس نکتا کو سمجھنے کے لیے کسی اخلاطین کی عقل کی ضرورت نہیں کہ جو قانون راستدین محنت کردہ اور نافذ کردہ ہوگا وہ کس کے لیے کا تحفظ کرے گا یہ قانون پوروں اجزاتوں راہجنوں کو مجرم قرار دے گا تاکہ ان راسدین کی دولت محفوظ رہے مزدور کے پاس ہوتا ہی کیا ہے جسے کو چرا کر لے جائے گا لیکن یہ قانون ان لوگوں کو کبھی مجرم قرار نہیں دے گا جو دوسروں کی کمائی کو دن رات ڈوبتے رہتے ہیں حتہ کے ستم غریبی ملاحا ہو کہ اگر ان بڑے چوروں اور داستوں میں سے کبھی بدقسمتی سے کوئی قانون کی گرفت میں آ جائے مثلاً ایک غریب اور ایک امیر دونوں ایک قسم کے جرم کے مرتکب ہوں عدالت دونوں کو من قرار دے دونوں کو یکساں سجا دے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ راشن یہ دولت کا مالک بڑا شور جو خانے میں پہنچ کر ایک کلاس میں ہر قسم کی اخائش کا مستحق قرار دیا جائے گا اور یہ چھوٹا شور وہاں بھی جا کر کسی بھی میں پر مجبور کر دیا جائے گا یہ بڑے شوروں کا طبقہ جرائم کے ان سدھاغ کے لیے تدابیر اختیار کرے گا لیکن جرائم کے محرکات اور اسباب علم کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہیں کرے گا اس لیے کہ یہ محرکات اور اسباب کو خود اس قانون ساتھ سرمایہ دار طبقے بھی پیدا کرنا ہوتے ہیں اس نقطہ کی وضاحت اسلامی تاریخ کے اس واقعے سے ہو سکے گی کہ ایک شخص کے ملازموں نے کسی کے کھیت سے غلہ چرا کر کھایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں, انہیں سزا دینے کے بجائے ان کے آتا کو سزا دی کیونکہ وہ انہیں پیٹ بھر کر کھانے کے لیے نہیں دیتا تھا حضرت عمر کا یہ فیصلہ ان کے ذاتی اتحاد کا نتیجہ نہیں تھا یہ لازمی تھا قرآن کے اس اصول پر کہ اس تراری حالت میں دھوپ مٹانے کی حد تک حرام کھانے کی بھی اجازت ہے یہ <تصفح> تھا محرکات جرائم کے انتداد کی طرف موثر اسلبام مختلف احتجاج فہم احساس عدم تحفظ فیلنگس آف انسیکیورٹی خداتی تفاوت کے پیدا کردہ امتیازات سے معاشرہ کے خلاف جذباتی انتقام و نفرت قدم قدم پر مجروح ہونے والی انسانی خودی کا تخلیق کردہ احساس سے تری اپنی مرضی اور اختیار کے بغیر غریبوں کے گھر میں جنم لینے کے گناہ بلکہ یوں سمجھیے کہ دنیا میں آ جانے کے جرم کی تعداد میں عمر بھر سزا بھگتنے کے احساس سے نظام عدل و انصاف کے خلاف جذبات بغاوت احترامی عدمیت کی تمام راہیں بند ہو جانے سے خود زندگی سے رزاری یہ اور اسی قسم کے اور اسباب ہیں جو جرائم کے محرکات بنتے ہیں دوسروں کی محنت کو غصب کرنے والا طبقہ ان محرکات کو روکنے کی تدبیر کس طرح کرے گا اور کیوں کرے گا ایسا کرنے کے لیے انہیں سب سے پہلے اس نظام کو ختم کرنا ہوگا جس میں محنت کوئی کرتا ہے اور اس کا حاصل کوئی اور لے جاتا ہے ایسا کرنے کے لیے انہیں خود اپنے دانے بلند سے نیچے اتر کر ستح آدمی پر آنا پڑے گا اس کے لیے انہیں خود کما کر کھانا پڑے گا اتنا ہی نہیں بلکہ اپنی کمائی میں سے انہیں بھی دینا پڑے گا جو کسی وجہ سے کمانے کے قابل نہ رہے یہ لوگ ایسا کیوں کریں گے ان کی تو انتہائی کوشش یہی رہے گی کہ اس نظام کی گرہیں مزدور سے مزدور تار ہوتی چلی جائیں جس میں محنت کش کو کر اٹھا کر چلنے کی ضرورت ہی نہ پڑے لہذا ان لوگوں کے وضع کردہ قانون کی روح سے وحدت و مساوات انسانیت کیسی پیدا ہو سکے گی اور اس قسم کے قانون کے مطابق فیصلوں کو نظام انسانیت میں عدل کیسے قرار دیا جا سکے گا لیکن عزیز آنے مان ظاہر ہے کہ خالی دھاندلی اور دھوس سے اپنے ہی جیسے انسانوں کو اور انسانوں کے اس قدر گروہ کثیر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی درست میں نہیں رکھا جا سکتا اس کے لیے کچھ اور حربوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پہلے دانشوروں کا گروہ آگے بڑھتا ہے یہ دانشور انورٹڈ کامرس میں میں نے رکھے تھے اور اقلی دلائل سے ان زیر دستوں کو مطمئن کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کے لیے وہی مقام مناسب اور اہم مطابق فطرت ہے جس پر انہیں رکھا جا رہا ہے کہتے ہیں کہ ارستو کے ستر غلام تھے اور وہ غلامی کے جواب میں جواب میں ستر دلیلیں دیا کرتا تھا وہ کہا کرتا تھا کہ ٹیڑھے پاؤں کے لیے ٹیڑھا جوتا ہی مناسب ہوتا ہے اگر آپ اسے سیدھا جوتا پہنا دیں گے تو اس سے وہ دو قدم بھی نہیں چل سکے گا یہ کیا ہے اصل فریدکار کی ہیلا تراشیاں جس سے وہ محض ایک غلط مثال یا تصویر سے پیدا کر تصور کو زندگی کی وفت قدر بنا کر دکھا دیتی یہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان پیدائشی طور پر مختلف صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتے ہیں اس لیے معاشرہ میں ان کا مقام ان کی صلاحیتوں کے مطابق متعین ہونا چاہیے اگر کام صلاحیت والے کو اونچا مقام دے دیا گیا تو وہ ٹیڑے پاؤں کو سیدھا جوتا پہنا دینے کے مطابق ہوگا یعنی ان راسدین کا معاشرہ پہلے ایسا انتظام کرتا ہے جس سے زیر دست طبقہ کی صلاحیتیں میں ہی نہ پائیں اور اس کے بعد اس اختلاف صلاحیت کو طبقاتی تقسیم کے لیے بطور دلیل پیش کر دیتا ہے علم و حکمت کے ان اجارہ داروں سے کوئی پوچھے کہ اگر پیدائشی صلاحیتیں عمر بھر اپنی سطح پر جامد رہتی ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی تو ہر ہرشی سہیب رومی زید اور ان, ان کے بیٹے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان جیسے سبھا اور غلام مزدور محنت کش جنہیں زمانے اس زمانے کے معاشرہ نے ہر قسم کی صلاحیتوں سے آری اور ضریب ترین مخلوق قرار دے رکھا تھا چاند دنوں کی تعلیم اور تربیت سے کس طرح انسانی صلاحیتوں کے بلام ترین اظہر بن گئے تھے اگر فطرت غلام کو پیدا ہی خدمت گزاری کے لیے کرتی ہے تو دنیا میں غلاموں نے سلطنتیں جس طرح کام کر کے دکھا دی عزیز عنمان پھر یہی حکمت بلی ایک قدم اور آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ مختلف قسم کے کام کرنے والوں کی ضروریات بھی مختلف ہوتی ہیں اس لیے ہر ایک کو یکشا نہیں ملنا چاہیے ظاہر ہے کہ انسان کی بنیادی ضروریات اس کی طبیعی زندگی کے تقاضے پورے کرتی ہیں سوال یہ ہے کہ کیا ایک انجینئر کی طبی زندگی کے تقاضے ایک مزدور کی زندگی سے مختلف ہوتے ہیں جو ان کے لیے سامان پرورش میں تفاوت بھی لازبیر ہے یہ صحیح ہے کہ ہر فرد کے ذمے جو کام لگایا جائے گا اس کام کے سر انجام دینے کے لیے مختلف آلات و ادوات کی ضرورت ہوگی لیکن اس سے یہ کیسے لازم آتا ہے کہ ان کی طبیعت ضروریات میں بھی فرق ہوگا اگر ایک مزدور کو چائے کے ساتھ انڈے اور مکھن دے دیے جائیں تو کیا ان سے اس کے پیٹ میں درد ہونے لگ جائے گا اور اگر اس کے گھر میں صوفہ سیٹ رکھ دیا جائے تو کیا اسے اس پر بیٹھنے سے سوئیں بھی دیں گی پرانے کریم نے جنت کے متعلق کہیں یہ نہیں کہا کہ اس میں کچھ لوگوں کو کھانے کو گوشت حل، دودھ شہد بیٹھنے کو صوفے اور قالین اور ٹہننے کو حریر و ادرک ملیں گے اور دوسرے لوگوں کو دال روٹی دی جائے گی جسے وہ فوٹ کی جھوگڑی میں زمین پر بیٹھ کر کھائیں گے وہاں اس قسم کی کوئی تفریق نہیں بتائی گئی یہ جہنمی معاشرہ کا اسلوب و انداز ہے جس میں انسان اور انسان کی طبیع ضروریات میں اس قدر تفاوت رکھا جاتا ہے اور کام کی اجرت اس تفاوت کے پیش نظر متعین کی جاتی ہے اور اسے لیونگ ویج کہا جاتا ہے یہ اجرتوں اجرتوں کا تعین بھی ادیبان مان عجیب گورکھ دندہ ہے مزدور کی اجرت تین روپے روز ہوگی اور انجینئر کی تیس روپے یومیہ سوال یہ ہے کہ اس تیس روپے اور تین روپے یومیہ اجرت مقرر کرنے کا معیار اور اصول کیا ہے وہ معیار اور رسول ہے ربد اور رسد سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا سواد اور کیا کارخانہ دار کو ایک ہزار مزدور اور ایک انجینئر کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے یہ طبقہ انتظام ایسا کرتا ہے کہ ملک کی کثیر آبادی مزدوروں کے سوا کچھ اور نہ بن سکے لہذا اس جنس کی رسد یعنی سپلائی طلب یعنی ڈیمانڈ سے زیادہ ہوتی ہے بنا برین مزدور کے لیے اس بات کے فیصلہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو اجرت اسے پیش کی جاتی ہے وہ اسے قبول کرے یا نہ کرے وہ اس قدر ضرورت مند ہوتا ہے کہ اسے جو اجرت بھی مجسر آ جائے اسے غنیمت سمجھتا اور آجر کا شکر گزار ہوتا ہے کہ اس نے اسے رزق مہیا کر دیا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بڑی بڑی سنتوں والے ملک کے سارے احسان دھرتے ہیں کہ وہ اس قدر کثیر آبادی کے لیے ہزت فراہم کرنے کا انتظام کرتے ہیں یہ ہیں اصل خصوص کے وہ ہیلے جن سے وہ نو انسان کی اس تقسیم و تفریح کی جڑیں مضبوط کیے رکھتی ہے اس اصل خصوصاز نے انسان کو ایک اور مبالتا بھی دیا ہے اور یہ وہ مبالتا ہے جسے آزاد آغاز, آغاز تاریخ سے اس وقت تک مشرق و مغرب میں ہر جگہ ایک مسلمہ کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے اور وہ مغالطہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہی ایسی واقعہ ہوئی ہے کہ وہ ذاتی ملکیت اور زیادہ سے زیادہ انفرادی نفاندوزی کے علاوہ کوئی اور جذبۂ محرکہ نہیں جو اسے زیادہ سے زیادہ کام پر آمادہ کر سکے میں اپنے موضوع سے دور نکل جاؤں گا اگر اس نقطہ پر تفصیلی بات کروں کہ انسان کی سرے سے کوئی فطرت ہے ہی نہیں فطرت تو مجبور اشیا کی ہوتی ہے جیسے آج کی فطرت فرارت پہنچانا ہے انسان صاحب اختیار و ارادہ ہے صاحب اختیار و ارادہ کی فطرت کچھ نہیں ہوتی وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرتا اور اپنے لیے آپ راہیں تراشتا ہے لیکن اگر اسے صحیح تصور کر لیا جائے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جس کام میں اسے ذاتی نفع نہ ہو وہ اس کے لیے کوشش نہیں کرتا تو آپ ایک حقیقت پر غور کیجئے۔ ہم تاریخ انسانیت میں فون افراد کی تعریف کرتے ہیں ان کی یادگایں قائم کرتے ہیں ان کے مجسمے نصب کرتے ہیں انہیں نو انسان کا روشن قرار دیتے ہیں جنہوں نے اپنے نشے کی خاطر نہیں بلکہ انسانیت کی فلاح ہو بابود کی خاطر عمرے صرف کر دی سوال یہ ہے کہ یہ لوگ جو تاریخی انسانیت کے ممتاز ترین کام پر فائد ہیں کیا یہ سب خلاف فطرت زندگی بسر کیا کرتے ہیں اگر انسان کی فطرت کوئی چیز ہے جسے فطرت نہیں بلکہ سرف انسانیت کہنا چاہیے تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اپنی ذات کے لیے نہیں عالمگیر جی انسانیت کے لیے جیے صرف اپنے اور اپنی اولاد کے لیے جینا حیوانی سطح زندگی ہے, ہے دوسروں کے لیے جینے والا انسان کہلانے کا مستحق ہے حیوان صرف اپنے لیے جیتا ہے انسان دوسروں کے لیے جیتا بہرحال میں کیا یہ رہا تھا عزیزہ نے من کہ دوسرے انسانوں پر اپنی گرفت محکم رکھنے کے لیے انسانی اپل میں عجیب و غریب دلائل کرا اور زیر دست طبقہ کو قسم قسم کے حربوں سے اپنے دانے تزویر میں پھنسائے رکھنے کی کوشش کی لیکن عزیز عمان عقل کی گرست انسان کے دماغ پر ہوتی ہے دل پر نہیں اور دماغ پر گرست کے ہر وقت ڈھیلا پڑ جانے کا خطرہ ہوتا ہے اس قسم کے انسانیت کچھ نظام تنہا عقل کے زور پر زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتے اس کے لیے انسانی جذبات کو اپنے قابو میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ خدمت مذہب سر انجام دیتا ہے یاد رکھیے میری میرا خدا کی طرف سے ادا کردہ دین سے نہیں انسانوں کے خود ساختہ مذہب سے ہے مگر کبھی زیر بستا کے دل میں یہ عقیدہ راست کرتا ہے کہ انسان کی پیدائش اس کے سابقہ جنم کے اعمال کے مطابق ہوتی ہے اس اصول کے مطابق براہمن ब्रह्मा کے سر سے پیدا ہوتا ہے کچھ اس کے پاؤں بازو سے ویش اس کی پیٹ سے اور شوگر اس کے پاؤں کی تکلیف ہوتا ہے یہ تقسیم خود برہما بھی کائم کردہ ہے جس میں کوئی انسان इस نہیں کر سکتا اس تقسیم کے خلاف لب تک ہر سے شکایت لانا تو ایک طرف دل میں ستوا سنج ہونا بھی انسان کو مہا پاپی بنا دیتا ہے اس لیے انسان کو اپنے مقام پر شادر و شاکر رہنا چاہیے کبھی وہ اس مظلوم و مقبول طبقہ کو اس فریل میں مبتلا کر دیتا ہے کہ دنیا اور اس کی عسائشیں وہ دلدل ہیں جن میں پھنس کر انسانی روح کبھی